جواب دیا ایک سوال اور تھا آپ نے اس میں بہت سے اصحابوں کا نام لیا جو اس وقت اس دور میں تھے امام ابو حلیفہ کے دور میں تو اس وقت امام ابو حنیفہ نے کس سے علم حاصل کیا ان کے استاد شا... کون تھے یارے بھائی حضرت امام اعظم ابو نیفا رحمتہ اللہ تعالیٰ اساتذہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں بے شمار اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا لیکن بےخصوص جس استاد سے آپ نے علم حاصل کیا اور جن سے دین آپ کو ملا وہ امام حماد ہیں امام حماد رحمت اللہ تعالی نے امام ابراہیم نقوی سے علم حاصل کیا امام ابراہیم نقی نے حضرت امام اکرما سے اور ابو الاسود نقی سے ارون ن سینا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو سے اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ویسے آپ کے اساتذہ بے شمار ہے فکر میں جو آپ کے مشہور استاد ہیں وہ تو ہیں امام حماد اور انہی کے نام پر آپ نے اپنے بیٹے کا نام بھی حماد رکھا تھا امام ابن رفیع بہت بڑے پادی ہیں اور چونکہ انہوں نے سیدنا امام ابو الاسود اور امام ابو عزید نقی اپنے چاچا سے اور حضرت امام اکرما سے علم حاصل کیا اور سین عبداللہ بن مسعود تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں عطا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں جس پر عبداللہ بن مسعود راضی ہو گیا میں بھی اس پر راضی ہو گیا اور اگر وہ قرآن پڑھنا ہے جس لہجے میں مجھ پر نہ ہوا تو وہ عبداللہ ابن مسعود کے لہجے میں قرآن پڑھا کرے اور حضرت سینظم ربی اللہ تعالی نے جہاں کو کنواں بھیجا کیونکہ اسمایا کہ کوفے والوں ضرورت تو مجھے تھی لیکن میں اشہار کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود کو کوفے میں دیکھ رہا ویسے ہی مانا ابو ریفا رحمۃ اللہ تعالی عن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی آن پر سے بھی دو سال جو ہے وہ تصوف حاصل کیا اور برکات حاصل کی